بسم الرحمن الرحیم الرحمۃ اللہ علیہ محمد علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت سکنما شمع واٹس ایپ گروپ میں موجود تمام خوران کر سہ موسیقار سلام عرص کرتے ہیں باقی تمام سامعین خبران کو بھی سلام عرض کرتے ہیں اور فضو الحمدل باب الصلاد نمبر انہتر سکسٹی نائن اور پیج نمبر چوراسی سے آپ لوگوں کے حضرات میں آج کے داست پہنچا رہا ہوں آج کے داست جو ہے نماز تصویر کے بارے میں ہے پھر قلعہ کے کی بارہ کو ترجمہ کراتا ہوں نماز تصویح ہاں جی نماز تصویح جو ہے یہ نماز ہے بہت بڑی فضلتوں والی نماز ہے تمام مسلمانوں کے نزدیک یہ نماز ہے اور التشا کتابوں میں عام طور پر یہ نماز جو ہے نماز, جو ہے نماز جعفر تیار کے نام سے ہیں اور لیکن عام کتابوں میں یہ نماز جو ہے ہمارے فقرے میں اور دوسرے بھی آل سنت کتابوں میں یہ نماز نماز تصویخ کے نام سے لیکن یہ نماز آتا کیا پیارے نوین حضرت جعفر یار علیہ السلام کو کی جب آپ نے حبش سے سبھر کر کے حوش میں آپ نے طالب عناسی سے زائد مسلمانوں کو آپ نے حوش کی طرف پہلی دفعہ مدنی سے مکے سے ہجرت کر کے آپ نے کو جب کفہ نے بہت زیادہ تنگ کیا نے حضرت ہجرت کر کے حوش کی طرف لے گیا جن کی سرپرستی کر کے وہاں آپ نے حوشی بادشاہ کے سامنے اسلام کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا جس پر حوشی بادشاہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا اندر سے اور اس نے مسلمانوں کو بہت اچھا وہاں انہوں نے سہلت دے کے رکھا اور آپ نے مسلمانوں کے وہاں بہترین سرپرستی کر کے رکھا فرماتا رہا ہے اس وجہ سے جب آپ وہ واپس مجنے پہنچے ہاں جی تو پھر جو پیارے نبی آپ سے بہت زیادہ خوش ہو کر آپ کو یہ نماز بطور تحفہ دیا تھا جعفر تیار کو اس ان تصبیہات پر مشتمل جو ہے تو اس وجہ سے اس نماز کے نام نماز جعفر تیار کا ہے کیونکہ اس میں سبحان اللہ جو الحمدللہ والے ہاں جی تین سو مرتبہ پڑھا جاتا ہے وجہ اس نماز کو نماز تصبیح بھی کہا جاتا ہے نماز ایک چیز ہے تو یہ نماز جو ہے کل اس میں تین سو مرتبہ تصبیحات اربا ہم جیسے بولتے ہیں سبحان اللّہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تصبیہ پڑھا جاتا ہے تو ہر رقب میں پچہتر مرتبہ بنتی ہیں تو چار پچہتر جو ہے تین سو بن جاتا ہے تو اس نماز کو پڑھنے کی طرقہ یقیناً ہاں جی ہر صاحب مومن مومنہ خواتین جو ہے یہ نماز اکثر پڑھا کرتے ہیں اور اس نماز کے شاثر نے فرمائی بہت بڑی فضلات فرمایا ہے تو اس کے یہ نماز جو ہے تو طرقے سے پڑھ سکتے ہیں آپ دو دو رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور چار رکعت ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ نماز کل چار رکعت ہے تو دو دو رکعت کر کے سلام پھیریں یا چار رکعت ایک ساتھ پڑھیں ہاں جی تو یہ دوسری بات جو ہے ماس میں آپ نے الہم شریف کے بعد پندرہ مرتبہ پڑھنے اقرات کے بعد الحم کے بعد اقسورا پڑھ کر جو ہے میں 16 معین نہیں کیا دعوت میں اقساھ کچھ کیا ہے لیکن فقے میں دو شورہ معین نہیں کیا الحم شریف کے بعد کوئی بھی شورا پڑھ سکتے ہیں کی روشنی میں اس کے بعد جو ہے آپ یہ تصویر تصبیہ طربہ 15 مرتبہ پھر جائیں گے رقم میں تصویر کے بعد جو رقو کی تصویر کے بعد 10 مرتبہ پھر سمیع اللہ پڑھنے کے بعد دس مرتبہ پھر آپ سرزے میں جائیں گے سرجے کی تصویر کے بعد دس مرتبہ پھر سردے سے سر اٹھا کر چھوٹی دعا جو بھی آپ پڑھیں گے اس کے بعد دس مرتبہ پھر آپ سرزے میں جائیں گے اور سرجے میں پھر سوانب اللہ کے بعد پھر دس مرتبہ پھر سردے سے سر اٹھا کر کھڑا ہونے سے پہلے تشدد کی حالت میں بیٹھ کر پھر دس مرتبہ پڑھ کر پھر آپ کھڑا ہو جائیں گے تو اس طرح جب آپ پڑیں گے تو پھر یہ پچہتر مرتبہ بن جائے گا ہر رقم میں اور اسی طرقے پہ آپ نے پوری نماز چاروں نقطوں کو پڑھنا ہے اور یہی ترقہ شاشد اللہ رحمہ اس سے بالدمی فرما رہے ہیں قرمت ام صلات الطبیح باہر نماز تصبیح جو ہے اس نماز کا نام عید جی سبحان اللہ زیادہ تصبیح زیادہ ہونے کی وجہ سے تصبیہاتربا اس و نماز کو نماز تصبیح سے تعبیر کیا گیا ہے اس کا نام نماز تصبی رکھا ہے یہ بھی نواخلات میں سے ہیں <تصفح> تو اماں سلاط الطبی بھاران تذبی فاہیہ آر با اکاتن یہ کل چار رکعت ہیں بھی تسلیمتََ ایک ہی سلام کے ساتھ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اویا ان دو سلام کے ساتھ <تصفح> دو سلام کے ساتھ <تصفح> ایک سلام يہ دو سلام کے ساتھ پڑھنا سنت یہ اس نماز کا پڑھنا سنت ہے پیغمبر کی سنت ہے اور بھى كل <تصفح> یومین اور اس نماز کا پڑھنا سناتے ہیں ہر روز پھر کل یوم والے ہر دن رات میں پڑھیں یعنی دن کو مرتبہ ایک مرتبہ یعنی دن رات میں ایک مرتبہ مرتاً ایک مرتبہ پھر کل یومن والے لطن ایک مرتبہ یعنی چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ پڑھیں اور اس بو یا ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ پڑھیں اور اگر ہفتے میں ایک دفعہ پڑھنے کا عادت ڈالیں تو قرماتیں وفیل عصبو یوم جمعاتیں جمعے کے دن پڑھیں یا او لتا ہاں و لََتہ ہاں یا جمعہ کے رات کے نشب شبِ جمعے کو پڑھنا اولا بہتر صورت ہے منصائل العیہم باقی دنوں کے مقابلے میں و اللہ اور راتوں کے مقابلے میں روزانہ پڑھے تو روزانہ پڑھ لہٰذا اگر ہاں روزانہ نہیں پڑھ پایا تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھنے میں شب جمعہ یا روز جمعے کو پڑھنا زیادہ بہتر ہے اس نماز کا کیونکہ ان دنوں کو زیادہ فضلت ہے اسلام میں اس وجہ سے اوفیقل شارین اگر آپ ہر مہینے میں نہیں پڑھ پاتے ہیں ہر ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو یا ہر مہینے میں پڑھیں ہاں جی اوفی کلی البتہ ہر مہینے میں پڑھنے سرمی سرمی یہاں بیان نہیں فرمایا ویسے ایام بیس زیادہ مناسب ہے مہینے کے جو تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخیں ہیں یہ ان ایام کو زیادہ اہمیت میں روزہ رکھنا بے مستعف ہے تو لہٰذا یہ لماج بھی ان دنوں میں پڑھیں تو زیادہ بہتر چلاتے اور پھر کل صنعت یا پورے سال میں ایک دفعہ کم از کم پڑھ لیں پورے سال میں ایک دفعہ پڑھیں دوسرا اور دعوت بھی آئے اگر سال میں پڑھنے سے میں رمضان مبارک میں پڑھیں کیونکہ رمضان میں آپ کو زیادہ شباب ملے گا اور یہ مدت الحجات یا پوری زندگی میں ایک دفعہ کم از کم پڑھ لیں جس سے معلومات ہے یہ نماز کتنی اہمیت کے حامل ہے اس لیے عادی سے سلسلے میں آتا ہے کہ اس کے بارے میں کتنی اس نماز کے پڑھنے والوں کے لیے افسوس ہے نہیں پڑھنے والوں کے لیے افسوس ہے نہیں پڑھنے والوں کے لیے افسوس, کے لئے افسوس اس لحاظ سے ہے کہ, کہ اس کے جب پڑھنے والوں کے ثواب دے کر قیامت میں اس کو بہت افسوس ہوگا ہاں یہ جی پڑھنے والوں کا افسوس ہے اس لیے کہ وہ جو ہے کاش میں یہ نماز ہر روز پڑھ لیتا ہر صبح شام پڑھ لیتا کیونکہ کسی نے ہفتے میں پڑھ لیا کسی میں مہینے میں پڑھ لیا کسی نے سال میں پڑھ لیا کسی میں زندگی میں پڑھ لیا تو یہ لوگ تمنا کریں پھر جس کے ثواب اور آج دیکھ کر تمنا کریں گے کاش کی میں اس کو ہر روز پڑھا کرتا ہر روز صبح شام پڑھا کرتا دن رات دونوں میں پڑھا کرتا یہ کہہ کر اسے بہت بڑی تمنا ہوتی ہے تو یعنی اس سے معلوم ہے یہ لماز کی بہت بڑی ثواب ہے کیونکہ اس میں تجویحات عربا پیارے نوین ایک حدیث میں فرمایا ہے <coughs> تعمیر کمبیر نے زیادہ ملک میں اساتذ کو نقل فرمائے باب شکور میں فرماتے ہیں مش محمد کے لیے جو یہ پوری زمین وہی پوری وہ کائنات جس پر سورج کی کرنیں لگتی ہیں ان سب سے زیادہ میرے لیے یہ تسبیح محبوب ہے یہ تسبیح جو جانب کوئی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ پوری کائنات اللہ کے میں صدقہ دینے سے زیادہ مجھے تسبیح یہ زیادہ محبوب ہے اس والمتِ تصویر کی کتنی بڑی اہمیت ہے اس میں اللہ کی تصویر بھی ہے اللہ کی پاکی کا بیان ہے اللہ کی تمام نعمتوں کا شکر بھی ہے سبحان اللّہ الحمد للہ اکبل ولا الہ الا اللہ اللّہ کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار بھی ہے اللہ اکبر کے جو ہے پوری کائنات کی ہر شے سے زیادہ اللہ کی عظمت کا بیان فرما کر ہاں پاک اس کے جو ہے اس کی عظمت اس کی قدرت لایہ تنہا اس کے علم محیط اور اس کی عظمت کے ذہنی فکر اور سوچ اس کی عظمت کو ادراک کرنے سے عاجز ہونے کو اقرار کر کے انسان نے اپنے عاجزی کا اغرار کرتے ہیں اللہ کے حضول میں تو اس لحاظ سے یہ تجویز بہت ہی جامع تجویز ہے عادث میں آتے ہیں جو شاہ یہ تجویز جیسے ہماری عشاء کی تجویز یہی ہے تصویق و کثرت سے پڑھیں کہتے ہیں اس کا بہش باقی تمام لوگوں کی بحث زیادہ خوبصورت ہوگا یعنی تصویر و کثرت سے پڑھنے والے نہ صرف بحث میں جائیں گے بلکہ اس کے بحث باقی لوگوں کی بحث سے بھی جنت سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گے اس کی نعمت میں زیادہ نعمتیں ہوں گے اس طرح کے عادی مبارکہ بھی موجود ہیں لہذا جن کو بھی توفیق ہو وہ یہ نواز پڑھا کریں آزادی ہاں جی ہماری قیامت میں جے کہ ہمیں بہت بڑا اجر اور ثواب دے گا تورمایہ اوہ مدت الحاتیہ پوری زندگی میں ایک دفعہ پڑھیں اوفیہ اور اس نماز میں کل جو ہے سلاش و میتی تصبی سلاح تین میت سو تصویر تین سو تصبیح ہے یہی سبحان اللہ الحمد اللہ وََ اکبر کی تین سو مرتبہ ہے بحادی سیاین الفاظ میں تین سو مرتبہ پڑھیں سبحان اللہ اللہ کی ذات پاک اور منزہ ہر قسم کی نقص ایب کمزوریوں ذوف نقائص سب سے پاک اور منازع ہے اس پاکزات پور میں کسی بھی زاویے سے اس میں نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی نقص ہے نہ کوئی عیب ہے الحمد تمام تعارف اس پاک کے لیے اللہ تعالیٰ کے لئے یعنی اس کا مطلب یہ آپ جس جس چیز کی بھی مدہ کریں گے وہ سب حیقان میں اللہ کے مرک ہے اگر آپ کسی انجینئر کی مدع کرتے ہیں ماں ماٮٔے یہ باہ بھائی کتنا ماہر انجینئر ہے تو حیکم میں آپ نے اللہ کی مدد کی آپ نے کسی ڈاکٹر کی مدع کی ہے یہ ماں باشا اللہ کتنا عظیم کتنا جو ہے زبردست ڈاکٹر ہے حیکمت میں آپ نے اللہ کی مدع کی ہے ہاں آپ نے کسی عالم کے بارے میں آپ نے مد باشا اللہ کتنے زبردست عالم ہیں تو آپ نے حیک میں اللہ کی مدع کی کسی بھی چیز کو دیکھ کر آپ نے اس کی مدعا کی ہے حقیقت میں اللہ کی مدا ہے کیوں لیکن ان سب کو یہ نعمتیں دینے والا وہ کاغذات ہے ہیں یعنی وہ کاغذات کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں مانوی ظاہر سب اسے اللہ کا ہیں وہی مالک حقیقی ہیں ہر چیز کا باقی بندوں کو اسی نے عطا کیا اس لیے جس چیز کی بھی آپ حمد کریں گے حقیقت میں اسے اللہ کا حمد ہے اس لیے الحمد للہ اس میں جامع حمد حمدے الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود اللّہ شعائے پاکزات کی یہ وہ عظیم تجویز ہے جس کے تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے متوں کو حکم دیا یہ تجویز شرک کو نہ کرتا ہے انسان سے ہاں جی کیونکہ ناقابل بخشش کو نہ ہے فلاں قرآن فرما یح قرآن یوشِ قبی یکرما یح فرما ذلك۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شرک کو ہرگز نہیں بانچتا لکھ کے والا علاوہ باقی کو نو کو وہ جس کو چاہیں بھاش جائیں گے اسے معلومات ہے شرک کی اتنی خطرناک چیز ہے ان شرک شریک اللہ ظلم و نظیم کہا پاک میں شرک بہت بڑا ظلم ہے تو یہ لائل اللہ کے اقرار شرک کو نفی کرتا ہے ہاں کہ اس میں یہ کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کائنات میں کوئی اعتعط و بندگی کے لائق نہیں اس کے اقرار کرتے ہیں تمام انبیاء کے تبلیغ کو خلاصہ یہی ہے اس کے اقرار کرتے ہیں اس سے بہت ہی جامع ہے اللہ اکبر اللہ ہر چیز سے بزرگ و برتر ہے حضان گرمی صلی اللہ اکبر کی حقیقت کو انسان جان لینا تو کبھی بھی اللہ کے مقابلے میں کسی کو بھی نہیں لائے گا پھر انسان جو ہمیشہ اللہ کی رضا مندی کو دیکھے گا ایک عظیم ذات جس کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں وہ آپ کا محبوب ہے وہ آپ کا رب ہے وہ آپ کا اللہ ہے وہ آپ کا پر و ہے وہ آپ کا چاہنے والا ہے وہ آپ کا خیر خواہ ہے تو وہاں جو وہ آپ کی تمام کے تمام اعمال کے کردار سے آگاہ ہے تو اس کو ہوتے ہوئے اس پر آپ کسی کو مقدم نہیں کریں گے جب آپ اللہ کو ہر چیز سے بزرگوں برتر سمجھیں گے تو اللہ پر کسی کو قربان نہیں کریں کسی کو بھی اللہ پر مقدم نہیں کریں گے ہمیشہ آپ کی توجہ آپ کی نگاہ اللہ کی عظمت پہ ہوگا ہیں اللہ کی رضا جوئی پہ ہوگا اللہ کے جو خوش کرنے پہ آپ متوجہ ہوں گے کیونکہ وہی ہمارا مقصود اور مطلوب ہے ہاں جی تو اس لیے جو ہے ان حقیقتوں کو جاننا جو ہے جان کر سمجھ کے اس تصویر کو پڑھیں گے تو بہت ہی آپ کے لیے ثواب اور عجیب ملنے میں کوئی شک نہیں آگے فرماتے فیم بغائیں یقول اپش چاہے آپ پڑھیں اس تصویر کو فی القیام قیامِ عالم شرح پڑھنے کے بعد کریں بعد الفاتت علم شریف کے بعد اسورت اس اور سورہ علم اور ایک سورہ پڑھنے کے بعد صورت معاء نے علم کے ساتھ ایک سورہ پڑھنے کے بعد خمساں شرح مردن پندرہ مرتبہ خمساں شرح علم مندرہ مرتبہ پڑھیں یہ تصویر اور پھر رقوے رقو میں جا کر عادت تصبی ہی رقوع کی تصویر کو پڑھنے کے بعد سبحان رب العظم وبحم دے پڑھنے کے بعد اس تصبی اربا کو آشرم ال رات دس مرتبہ پڑھیں اور پھر اعتدال رقو سے سر اٹھا کر سمع اللہ پڑھنے کے بعد آشرم الرات پھر دس مرتبہ پڑھیں اور پھر سجود اور سجدے میں جا کر جو ہے بعد تصبیح ہی سجے کی تصویر پڑھ کر صبح رب العلہ وبحمد پڑھ کر آشرم رات پھر دس مرتبہ پڑھیں اور پھر رف منہ رکو سجدے سے سر اٹھا کر پہلے سجدے سے تشدد کے عالم جا چھوٹی دعا پڑھیں گے اس کے بعد دوبارہ آشر مراد ان دس مرتبہ پڑھیں پھر دوبارہ سجدے میں جا کر اور پھر سوجود ثانی دوسرے سجدے میں جا کر پھر بعد تصبیح سجدے کی تصبیح پڑھ کر فانہ ربی العلہ پڑھ کر اور وہ بھی ہم ہمدیب آشر مراد پھر دس مرتبہ پڑھیں اور پھر رف عمین ہو اور پھر رقو سے سجدے سے سر اٹھا کر قائد ان تشدد کالت میں بیٹھ کر عشر ان دس دفعہ پڑھیں پڑھ کر پھر کھڑا ہو جائیں ہاں جی فیاقوں میں پھر کھڑا ہو جائیں دوسرے رکت کے لیں فیا فلاں پھر دوسری رکعت میں بھی انجام دے دیں پھر صلاح باقی دوسری تین باقی تین رکعتوں میں ہاک اسی طرح جیسے ہم نے پہلے رکعت میں کیا ہے ہفتہ یہ سرا یہاں تک کہ ہو جائیں تمام تصویر پوری تصبیحات جو ہے وہ صلاح بن جائیں تو اس طرح کل تین سو تصویر پورا ہو جائے گا فرماتے ہیں ولی تل کا صلاح اس نماز کے لیے فضیلتُن عظیمۃ الشاش فرماتے ہیں بہت بڑی فضیلتیں اللہ کے حضور میں ہاں جی لہٰذا فرماتے خطوبہ بہت خوش نصیب علم ان لوگوں کے لیے وہ فقاح اللہ تعالیٰ جن کو اللہ نے توفیق بادشاہ ہے اللّہ اس نماز کو پڑھنے کا تصور میں جن کو اللہ نے یہ نماز پڑھنے کی توفیق بادشاہ ان کو اللہ نے ہاں ان کے لیے وہ بہت بڑے خوش نصیب لوگ ہیں لہذا ذہن کر میں ہاں جی فرمائی شاستری نے دو بات فرمائی یہ فضلت ان عظیمت ان کا بہت بڑی حضلت عظیم حضلت اور جن کو اللہ نے یہ توفیق دیا ان کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے فرمایا لہذا کوشش کریں جتنا اللہ تعالی توفیق دیتے ہیں اس ماس کو ہفتے میں روزانہ نہ ہوتا ہفتے میں ہفتے میں نہ تو میں مہینے میں نہ تو سال میں کم از کم پڑھنے کی کوشش کریں اللہ ہم سب کو ایسی ہم عظیم عجیب و ثواب والی عبادتیں کرتے رہنے کی توفیق توفیعہ طاقلم امین یا رب العلم